شہید اسلام خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدِ اسلام وائزِ تَغَلْتَمُو ہم تجویز اصحابے کہا تجویز پھر انہیں تجویز کی دیکھو جی جب ہم ان کے مذہب سے بیزار ہیں تو ظاہری طور پہ کیا ہو جائیں بیزار جدا ہو جائے کسی غار میں چلے جائے اور جب علیحدہ ہوئے تم ان سے اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں مگر اللہ سے علیحدہ نہیں ہوئے اللہ سے یاری قائم ہے پاگو گے تو جا بیٹھو ایک غار کے اندر پھیلائے گا واسطے تمہارے رب تمہارا اپنی رحمت کو اور تیار کرے گا واسطے تمہارے تمہارے معاملے سے کیا سامان کامیابی کا وہی اسباب درست کر دیں گے اللہ اسباب درست کر دیں گے وہ طرش شمسا حفاظت خدا کے پانچ ذرائع ایک کنارے پہ لکھ لو اور درمیان میں تشریح ہے اللہ نے اپنے ولیوں کی حفاظت کی اللہ نے اپنے ولیوں کی گا دی حفاظت کی وہاں غار کے اندر حفاظت خدا کے پانچ ذرائع وہ ترس ذریعہ نمبر ایک میرے محترم میں نے تو تجربہ کیا ہے آپ بھی تجربہ کر لے آپ کا ایک ہو مکان میری طرف دیکھو آپ کا کیا ہو اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ ہو شمال سے یہی شمال ہے نا یہ جنوب ہے شمال سے دروازہ ہو داخل ہونے کے لیے سمجھے اور مکان اندر کھلا ہو داخل ادھر سے ہو تو دھوپ جب نکلے گی نا تو دھوپ اس جانے پڑے گی ادھر سے جب سورج نکلے گا دھوپ نکلے گی تو کس جانے پڑے گی اس جانے پڑے گی دائیں طرح پڑے گی اور جب غروب ہو گیا سورج تو کس جانے پڑے گی دھوپ اس جانے پڑے گی ایض میں طلو شمس کے وقت آپ داخل ہوتے ہیں نا جانب دائیں اور غروب شمس کے وقت تجربہ کر دے اس طرف پڑتی ہے جانب کون سی بائیں تو جو اندر سوئے ہوئے ہیں ان کو دھوپ پڑے گی ہاں اگر غار کا منہ ہوتا اس طرف تو جب سورج نکلتا اندر دھوپ پڑتی اور دھوپ پڑنے سے ان کو تکلیف ہوتی یا نہ ہوتی تو اللہ نے حفاظت کر دیا ہے دھوپ بھی دائیں بائیں جاتی ہے وہ oh, سمجھی بات یا اپنے گھر جا کے تجربہ کر دینا جس مکان کا دروازہ اس طرف ہو دھوپ نکلے نا ادھر پڑتی ہے بکر شمسا یہ ذریعہ نمبر کتنی ایک اور دیکھتا ہے تو دھوپ کو جب نکلتی ہے تو بچ کر جاتی ہے ان کے غار سے دائیں طرف کیونکہ سورج تو اپنے مکان میں رہتا ہے نا ادھر کیا ہوتی ہے وہ تمہارے مکان کے سائیکا ہوگی دھوپ ہوگی اور سورج آ جائے گا وہ وحضا غار اور جب غروب ہوتی ہے تو قطرات جاتی ہے دائیں طرف اور وہ بیچ کھلے میدان کے ہیں اسی غار سے ظالے کا یہ ہدایت پانا اللہ کی ہے تو سے جس کو اللہ ہدایت دے محتدی ہے جس کو گمراہ کے ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے مددگار راہ بترانے والا یہ حفاظت کا ذریعہ ایک آ گیا اب ذریعہ دوسرا و تحصب ہوں ذریعہ کا حفاظت نمبر دوسرا ذریعہ یہ کہ ہم جو سوتے ہیں نا ہماری آنکھیں کیا ہوتی ہیں بند اگل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سویا ہوا ہے میں چوری کر لیکن وہ اللہ کے بندے جو سوئے تھے نا اللہ نے ان کی آنکھیں کیا رکھی تھیں کلی رکھی تھی کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے دیکھنے والا دیکھے کہ کیا ہے یہ بیدار ہے ایک ذریعہ حفاظ نمبر دو اور گمان کرتا ان کو اس دور میں جب دیکھتا تو گمان کرتا تو ان کو بیدار حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے وَنُقَلْ لَهُمْ زریعہ حفاظ نمبر کتنی تی فرمایا ہم ان کو دائیں بائیں تبدیل بھی کرتے رہے ان کی کروٹھ تبدیل ہوتی رہی دائیں بائیں کیوں اگر تبدیل نہ ہوتے بالکل ایسے سیدھے ہوتے تو ان کا بدن لگ جاتا نہیں ہاں جہے زخمی ہو جاتا ہے وہ نکلے بو اور کروٹ بدلتے تھے ان کی دائیں بائیں وہ کل بہوم سے ذریعہ ہی نمبر کتنی جی چار اور ہم نے اس کے ان کے کتے کو بٹھا دیا دہلیز پہ डیبی, डیبی, डیبی, डیبی, डیبی, डیب, یہ غار تھا نا بڑا so غار کا جو دہانہ تھا منہ اس کو کیا کہتے ہیں دہلیز کہتے ہیں اردو میں فارسی میں ہم نے کتے کو وہاں بٹھا دیا وہ ایسے اپنے پاؤں دراز کر کے بیٹھ کیا کتا کیا مر لیکن لوگوں کو کیا معلوم ہوتا تھا کہ زندہ ہے کوئی جرت نہیں کرتا تھا اندر آنے کی اور کتا ان کا پھیلانے والا تھا اپنی ٹانگوں کو چاہے اپنی باہوں کو اوپر دہلی اس کے کتنے ذریعہ آئے گی حفاظت کے آگے پانچواں ذریعہ حفاظت کہ اللہ نے روب بھی رکھ دیا ان کے اندر کیا اگر کوئی جھانکتا تو اتنا روب پیدا ہوتا بھاگ جاتا اگر جھانکتا تو ان کے اوپر اربتہ پیٹ پھیرتا ان سے بھاگنے والا بالا مولے تمن رو اور تیرے اندر دہشت بھر جاتی رو دہشت بھر جاتی و کدال کباس ایک کدال کا کا تعلق یہ ہے کما انمنا ہم کدال کباس نہ جیسے ہم نے ان کو سلایا ویسے اٹھا دیا اپنی قدرت سے اسی طرح اٹھا دیا جی تین سو سال کے بعد تاکہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی مدت ٹھہرے ہوتے ہوں؟ دوسروں نے کہا لب اسنا یوم یو ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا بھائی وہ تو نیند میں تھے نا لیکن وہ بھی یہ جواب دے رہے ہیں اور اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے روح کا تعلق ہے محاذ تو وہ بھی جواب دے سکتے یہ کالو دوسرے لوگوں نے کہا دوسرے بازوں نے کہا کہ رب تمہارا خوب جانتا ہے ساتھ مدت کے ٹھہرے تم اب یہاں سے حضرت ابن نکالتے ہیں تو اس کا جواب کالو لب سنا کتنی نے دیا وہ تین نے نہ جمع ہیں تو ایک اور تین کتنی ہو گئے لیکن دوسروں نے کہا کالو ربو کو مالا وہی تین اور ملا دو کتنی ہو گئے یہ دلیل ہے اپنے باس کی آگے آ رہا ہے خابا قوم ارے میاں بحث چھوڑو بھوک لگی ہے بھیجو ایک آدمی کو کے کی چاندی کا روپیہ دے کے یہ شہر کی طرف چاہیے دیکھے کون سان میں سے پاکی جاتا رہے بار کھانے کے لے آئے کھانا اس سے والیت اور چاہیے خوش تدبیری کرے اچھی تدبیر سے جائے واپس آئے اور نہ جتلائے ساتھ تمہارے کسی کو نہ بتا دیکلی تھے یا نہیں کو پتا ہی نہیں کہ شاہی بدل گئی ہے اور ہم تین سو نو سال سوئے رہے ہیں ایک دن سمجھ رہے ہیں ان نہ ہوم بے شک اگر متلے ہوئے نا تمہارے اوپر کوئی کافر یار جو راجم کریں گے تو کو پتھر مار مار کے مار دیں گے یا لوٹائیں گے تو کو جبران اپنے مذہب کے اندر اور ہرگز نہیں کامیاب ہوگے اس وقت کبھی بھی بزال کا آسر نن ناسال آسر نا کے بعد کیا مقدر ہے ناس آسر ننسا بھائی لوگوں کو جھگڑا ہو رہا تھا لوگوں کے درمیان بعض کیا کہتے تھے قیامت آنی ہے بعض کیا کہتے تھے تو ہم نے ان کو اٹھا کے لوگوں کو باخبر کر دیا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اٹھو گے اگر تین سو نو سال نیند یہ تو مرنے گئے اور اسی طرح مطلع کیا ہم نے لوگوں کو ان کے اوپر تاکہ جانے حکمت اطلاع حکمت اطلاع جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت نہیں کسی قسم کا شاکست میں بعض یہ بات یہ ختم ہو گئی آپ ان کا جھگڑا وفات کے بعد کہ قبہ بنائیں یا کیا بنائیں وہ کیا بنائیں مسجد بنائیں یا قبہ بنائیں کہا قبہ ہوئے نا اچھا اذ یتنازونہ باد وفاتہم نیچلے کھلو باد وفاتہم جب جھگڑا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد آپ اس میں ان کے معاملے میں کہ کیا جائے یادگار پس کہنے لگے بعد بناؤ ان کے اوپر کبا کوئی عمارت رب ان کا خوب جاننے والا تو ساتھ ان کے لیکن کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے پہ اہل حکومت یعنی حکومت حکومت دین کی تھی. W, w, w. پہلا بادشاہ کیا تھا جیلوس ہاں؟ اور دوسرا بادشاہ کا نام تھا بڑا مشکل نام ہے یہ معرف القرآن میں دیکھ لینا کا سص القرآن میں بھی ہے یہ مواحد تھا اہل حکومت کہا ان لوگوں نے جو غالب ہوا اپنے معاملے پہ البتہ ضرور بنائیں گے ان کے برکس کو مسجد کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ مواحد تھے یادگار اچھی ہو سکون صلاح ستون اب فرمایا لوگ آپس کے اندر جب بحث کریں گے نا کہ اصحاب کے کہا کتنی تھے کوئی کہے گا تین تھے چوتھا کتا تھا کوئی کہیں گے پانچ تھے چھٹا کیا کتا تھا ایسے بہت سے کریں گے یہود ایسے بہت سے کرتے تھے جی. ان قریب کہیں گے ہم سلاستوں سلاثتون سے پہلے کا مقدر ہے وہ تین تھے چوتھا کتا تھا کہیں گے پانچ تھے چھٹا کتا تھا رجم بل یہ پتھر مارنا ہے بغیر نشانہ دیکھے راجمن منا پتھر مارنا ہے بالغیر بغیر نشانہ دیکھے بھائی نشانی نہ دیکھو ایسے پتھر مارو فضول نہیں تو کس پہ مارو گے نشانہ ہوگا تو پتھر لگے گا نشانے پہ یہ پتھر مارنا ہے بغیر نشانہ دیکھے کو یقم اور کہیں گے کہ ساتھ ہیں آٹھوں ان کا کتا ہے یہ کس کا کال ہے ساتھ کا ابن عباس ابن مسعود دونوں کا وہ ایک دلیل تو وہی دیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اور ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے تین کہا یا پانچ کہا ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہا رجمم بالغائے اے ایسے پتھر مار ہیں غیبی طور پہ لیکن ان کے بارے میں کیا رجمہ مل گئے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے سچے ہیں آپ فرما دیجئے تعلیم جواب آپ فرما دیے رب میرا خوب جانتا ہے ان کی شمار کو نہیں جانتے ان کے عداد کو مگر تھوڑے یوں تو نہیں فرمایا کہ بالکل کوئی نہیں جانتا اب جب فرمایا تھوڑے جانتے ہیں تو تھوڑوں میں کون ہے ابن باس اور ابن مسعود ہیں فلا تمہارفی پس نہ بحث کر ان کے بارے میں مگر بحث سر سری اور نہ پوچھ ان کے بارے میں ان یہود میں سے کسی ایک سے جو فضول باب سے کرتے ہیں نا ان سے نہ پوچھو تو یہ قصہ ختم ہوا نا صاب کہاو کا اب تم خاتم و ہے کس بارے میں وہ آپ نے انشاءاللہ اللہ نہیں کہا تھا اور نہ کہتے سے کسی چیز کے کہ میں کرنے والا اس کام کو کل مگر یہ کہ چاہے اللہ انشاءاللہ ضرور کہو اگر کبھی بھول جائے تو جب یاد آئے تو اس وقت کہو اور یاد کر رباپ نے کو جب بھولے تو بل اور آپ ان کو فرما دیجئے یہ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے نا یہ میری نبوت کی دلیل ہے کہ میں نے غیبی خبر دی ہے یا نہیں حالانکہ میں وہاں نہیں تھا تو قصہ سنا کے تم کو غیبی خبر دی ہے تو وہی آئی میرے اوپر یا نہیں یہ بھی میری نبوت کی دلیل ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی میری نبوت کی کیا ہیں بہت سے دلائل ہیں نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہو کا کیا ہوا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں وہ غار میں وہ چھپے تھے یا نہیں یہ سورج مکی ہے تو حضرت بھی مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چپے تھے ہار میں یوں بھی ہو سکتا ہے دیکھو واق تو امید ہے یہ کہ دکھلائے مجھ کو میرا رب واسطے زیادہ قریب کے اس سے دلیل نبوت کی اس سے دلیل نبوت کی آگے سمجھ نبوعت نبوت کی دلیل زیادہ دکھائے یا اس قسم کی راہ دکھلائے اس قسم کی راہ کیا آپ کا غار کے اندر داخل ہونا بالا بصفی کہاف اب تم جو کہتے ہو نا یا وہ کہتے تھے ایک دن یا آدھا دن پر میں ٹھہرے بیچ کہ کے غار کے تین سو سات اور زیادہ کیا انہوں نے کتنی کو نو کو یہ تعبیر کیوں کی گئی ہے صلاح سمیات سنین وز داد نو علیحدہ ذکر کیا سات ذکر کر دیتے تو اس کا جواب سنیے غور فرماؤ یہ جو ہمارے سال ہیں نا کوئی شمسی ہے کوئی کا ہے قمری تو فرمایا تین سو سال تو کس کے ہوئے شمسی ہوئے لیکن قمری سال جو ہے شمسی سے کم ہوتا ہے نہیں ایک صدی کے اندر تین سال کا فرق پڑتا ہے ایک صدی میں کتنی تینتیس سال میں جو ایک سال کا فرق ہوا تو ایک صدی کے اندر کتنی تین سال کا اور تین صدیوں کے اندر کتنی نو سال کا اور نو سال بڑھ گئے کمری لحاظ سے بول اللہ پرماد دیجیے اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس مدت کے ٹھہرے لہو ہے یہ میں نے بتائی تھی یا نہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ ساری ساری سورج جو ہے اس کی کیا ہے تفصیل ہے اس عیسائیت کے اندر کتنی دعوے ہیں جی چار دعوے بتائے نہ نظم و در میں لہو غیب السماوات والارض فرار نمبر ایک خاص اللہ کے لیے غائب آسمان زمین کا اکثر بھی واس میں کیا ہی سننے والا دیکھنے والا دعوی نمبر دو حاضر و ناظر مال دونی معلوم نہیں ان کے لئے. اللہ کے سوا شواقی کافسات دعویٰ نمبر تین بولا یو شر کو مت سر فلم وہی ہے دعوی نمبر کتنی چار چار دعوے آ گئے اور کس سے اس کے اوپر مرتب ہیں اے میرے محبوب آپ نے ان کو جواب ٹھیک ٹھاک دے دیا اب آپ اپنے فرائض ادا کرے فرائض خاتم المبیا وت لو نمبا رے فریض نمبارے پڑھتے رہو اس کتاب کو پڑھتے رہو اس چیز کو کہ وہی کی جاتی ہے طرف تیرے تیرے رب کی کتاب سے رات دن اس کی تلاوت کرو نہیں کوئی تبدیل کرنے والا واسطے کالمات اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ اس کتاب کے کالمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کالمات اللہ کے اور ہرگز نہیں پائے گا اس کے سوا جائے پناہ واسبے یہ فریضہ نمبر کتنی جی دو اتل فریضہ فریدہ نمبر ایک واسفے فریضہ نمبر دو اور تھامے رکھ بند رکھ اپنے نفس کو ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو یا عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی صبح اور شام ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا کا بھائی ہم مولویوں کو چاہیے اپنے طلباء کے ساتھ محبت پیار رکھے یا نہیں یہی ہے اپنے آپ کو تھا میرا ولاد و یہ کتنا فریدا نمبر تین کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی کے بازار گھومو اور تمہیں ریس آئے کہ ہے یہ دکانیں ہمارے پاس ہوتی یہ بنگلے ہمارے پاس ہوتیں ایک آدمی نے کسی بزرگ کو کہا تھا کہ میرے لئے دعا کرو میں بڑا دنیا دار بن جاؤں اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے اس نے جب مجبور کیا تو اس نے کہا جاؤ دلّی کا بازار پھرو اور جو تجھ کو اچھا لگے میں اس کے مطابق دعا کروں گا اب دلی کا بازار پھرتا گیا دیکھا کہ ایک جوہری بیٹھا ہوا ہے سونا چاندی جواہرا دکان ہے سب سے بڑی دکان اس کی تھی عالی خان دکان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اس کے متعلق کہوں کہ اس جیسا میں بن جاؤں اپنے بزرگ کو یہی کہوں ولی اللہ کو اس نے پوچھا کیوں کھڑا ہے ہوئے میاں کہنے لگا کام ہے کہ ادھر آ جا. کہنے لگا ایسے ایسے ہے کہ بزرگ نے مجھ کو کہا تو میں نے تجھ کو دیکھا کہ تو بڑے ایشا رام کے اندر کہنے لگا نہیں میرے متعلق نے کہنا کہ مجھے توں جی وہ کہنے لگا مجھ جیسا بے غیرت دئیوت بدماش دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ وہ کہنے لگا یہ لڑکے جتنے کام کر رہے ہیں نا یہ کیا ہے میرے بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹا حلال کا نہیں سارے حرام کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اب ایسا بے غیرت دئیو جوہری بن جائے سونے چاندی والا بن جائے تو اس کی زندگی اچھی ہے ہاں تو حرام کے بیٹے ہیں پھر اپنا قصہ اس نے ایک لمبا سنایا <تصفح> آہ، آہ، بس عجیب. تو یہ خیال کرنا اس جیسے بن جائیں اللہ کا قرآن پڑھے بلاتا تو نمبر کتنی نہ دوڑے تیری ان سے غریبوں غریبوں سے تیری آنکھیں دوسری طرح نہ دوڑیں دنیا داروں کی طرح نہ دوڑ تیری دو آنکھیں ان سے کہ ارادہ کرے تو زینت دنیاوی زندگی کا ولا تو تے نمبر کتنی چار اور نہ کہا مان اس شخص کا جس کو غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے وہ کون اے دنیا دار بے کافر نہ کہا مان تو اس شخص کا کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے اور پیچھے لگا اپنی خواہش کے اور ہے معاملہ اس کا حد سے بڑا ہوا یہ اس لئے فرمایا کہ کافر حضور کو کیا کہتے تھے قریشی کہ ان غریب کو کہا کرو ہٹا دو تب تمہاری بات سنیں گے وَقُلِ الْحَقُمِ الرَّبِّكُ یہ فریدہ نمبر کتنی آپ فرما دی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اختیار تو ہے نا دنیا میں بے شک تیار کیا ہم نے ظالموں کے لئے آگ کو یہ ایک کفر ہے کفر کا زرر سمجھ لیجئے ایسی آگ کہ احاطہ کریں گے سات کے اس کی کناطے کناطے جانتے ہو وہ بابا جلسہ کرتے ہیں تو ارد گرد جو کھڑا کرتے ہو کیا ہوتی ہیں کناطیں ہوتی ہیں تو دو زاخ کی جو ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی کیا یعنی ارد گرد آگ ہوگی احاطہ کریں گے سات ظالمین کے کناطیں اس کی اور اگر فریاد کریں گے تو فریاد رسی کی جائیں گے ایسے پانی کے ساتھ جو مسل تانبے پگلے ہوئے کے ہوگا ماحول کا منع تانبا جب پگھل جائے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے اس کو پی کے دیکھو آنتیں جل جائیں گی پینا نہ پیار کرنا اچھا <laughs> فریاد رسی کی جائیں گے ایسے پانی کے ساتھ کہ مسل تانبے پگلے کے ہوگا بھونڈ ڈالے گا چہروں کو بے ست شراب کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی ٹھکانے کی جگہ برتبہ کا منع آرام جگہ ٹھکانے کی جگہ ان الزینہ بشارت یہ تو کفر کا ضرر تھا انجام کفار آگے بشارت بے شک جو لوگ ایمان لہمل کے اچھے بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے ثواب ان کا جو نیکی کرتے اچھے عمل کرتے ہیں یہ آگے پڑی ہوئی چیز ہے ان کا انجام بشارت بھی ہے انجام یہ لوگ ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے ہمیشہ کے جاری ہوں گے نیچے ان کے نہریں پہنائے جائیں گے بیچ اس کے یہ من زائیدہ ہے کنگن سونے کے آپ سوال کریں گے کہ کنگن مرد پہنے ہو تو عیب ہے وہ عیب نہیں کنگن عورت پہنتی ہے نا مرد کنگن پہنے تو کیا ہے لیکن میں عرض کروں گا گھڑی پہنتے ہو گھڑی کی چائن ہوتی ہے بھائی بہترین تو کنگن اس نمونے کے ہوں گے جیسے آپ کی کیا ہوتی ہے گھڑی ہوتی ہے کہ اور مشابت والے تھوڑے ہوں گے اور پہنیں گے سیاب کپڑے سبز میں باریک ریشم سے بھی ہوں گے بوٹے سے بھی باریک ریشم کا کیا ہوگا جی کرتا قمیص بوٹے ریشم کی سلواریں ہوں گی تکیا تک لگائیں گے بیچ بحثتوں کے اوپر تختوں کے اچھا ہے ثواب اور اچھی ہے آرام دہ واضح بلحم یہ تیسرے دعوے سے متعلق تیسرا دعویٰ کون ہے جی کار ساز مشکل شاع کون ہے اللہ ہے کہ دیکھو یہ دو آدمی تھے ان میں سے ایک مشرک تھا ایک مواحد مشرک کا باغ تباہ ہو گیا تو مابودو نے بچایا اس کو معبودان بادلہ ان کے کام نہ آئے یہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے اور اس میں بے سب بات یہ دنیا کا بیان بھی ہے بیان کرو واسطے ان کے حال دو مردوں کا کیا ہم نے اس دو میں سے ایک کے لیے نیچے لکھو مشرک کیا ہم نے ایک کے لیے دو باغ کھجوروں کے اور گھیرا ان کو ساتھ کس انگوروں کے دو باغ انگوروں کے اور گھیرا ان کو ساتھ کھجوروں کے اور کی درمیان ان کے کھیتی میرے پاس دیکھو نہیں یہ ایک باغ یہ دوسرا باغ باغ کی قطار درمیان میں کیا ہے کھیتی ہے اور ارد گرد باغوں کے باڑ کے اس کی ہے کھجوروں کی ہے ایک کل تک جنا دونوں باغ ایسے تھے کہ لے آتے اپنا پورا پھل ہر فصل کے اندر اور نہ کم کرتے اسے کسی چیز کو اور جاری کیا ہم نے درمیان ان دو باغوں کے نہر کو وقان سمر اور تھا اس کے بہت پھل www. سمر کا پھل ہی کر سکتے ہو ڈا. سمر ڈا. کا منہ دوسرا مال بھی کر سکتے ہو کیا اس کے علاوہ اور پھل تھا یعنی دوسرا مال پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو مواحد کو اس صاحب کے نیچے کو مواحد وہ خود کیا تھا جی مشرک اس نے کہا اپنے ساتھی موحد کو کے گفتگو کرتا تھا کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے یہ بیماری پہلی یا اس کے اندر فخر کی پہلی بیماری کس کی تھی فخر کہ میں اکثر ہوں تو اس سے مال کے اندر اور غالب ہوں جماعت کے اندر اور داخل ہوا اپنے باغ کے اندر درا کے ظلم کرنے والا تھا اپنے وجود پہ یہ دوسری بیماری شرک کی پہلی فخر کی دوسری شیر کی اور کہنے لگا نہیں گمان کرتا میں یہ کہ ہلاک ہو یہی میرا باغ ہمیشہ اور نئی گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی یہ تیسری بیماری ہے انکار قیامت کی انکار قیامت کی بیماری بھی تھی والا یہ ردت تو چوتھی بیماری جھوٹا داوا بالفر قیامت 아이 سی نا ہم وہاں مزے کریں گے وہاں بھی باغات ملیں گے یہ جھوٹا دعویٰ ہے یا نہیں چوتھی بیماری جھوٹا دعویٰ البتا کا لوٹا گیا میں تو رب بنیں گے تے پاؤں گا بہتر اس جگہ لوکیں کی طاللہ صاحب بہت اب موحد نے اس کو نصیحت کی کہا واسطے اس کے ساتھ ہی موحد نے وہ گفتگو کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا کفر کیا تو نے ساتھ اس ذات کے جس نے پیدا کیا تو کو مٹی سے مٹی ہے ہمارا کون سا ماد ہے بیدیا کریبی ہاں پہلے پڑھ چکے ہو پھر ہے مادہ کرے پھر درست بنایا تجھ کو مرد لا قنا لا قل میں لا آنا آتا کے دو لا لاکن آنا تھا اور آ, آ, آتا کے دو آگے مقدر ہے لاکن آنا آتا کے دو لیکن میں تو یہ اتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور نہ شریک کروں گا میں ساتھ رب اپنے کے کسی ایک کو بلا یہ نصیحت ساری کر رہا ہے ارے میاں کیوں نہ جب داخل ہوا تھا تو اپنے باغ کے اندر تو لولا کلتا لولا کلتا پہ لگے گا کیوں نہ کہا تو نے یہ کہ ماشاءاللہ اللہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے نہیں پتا کے مگر ساتھ اللہ کے ان تارا نے اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو کہ قلیل ہوں تجھ سے بیت مال کے یہاں جی غور کرو کہ آنا مبتدا تو اکلو نہ ہونا چاہیے لیکن اس کو مبتدا نہ بناو ضمیر فصل بناؤ آنا کے نیچے کیا لکھنا ہے تو تارا نی یا سر ہے تارا نی تو یا جو ہے اس کا پہلا مفول ہے تارا نی دوسرا مفول کیا ہے اقل اکلا آ گئے ہم آنا ضمیر فصل ہے اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو کلیل ترین آپ سے بت بار مال اولاد کے تو قریب ہے رب میرا یہ کہ دے دے مجھ کو بہتر تیرے باپ سے چاہے دنیا میں دے یا کب دے بہشت میں اور بھیجے اس کے اوپر عذاب آسمان سے پد ہو جائے میدان صاف یا ہو جائے پانی اس کا خشک پھر ہر نہ طاقت رکھے تو اس کے لیے طلب کرنے کی آگے انجام لکھو خدا کی قدرت انجام وہی ہوا انجام اور گھیرا گیا اس کا سارا پھل رات کو جو آیا نا عذاب سارا پھل تباہ ہو گیا صبح کو جو اٹھا رہے نام لاگا اور اپنی ہتھیلیوں کو ملتا تھا ایسے है, है, है, है, है. ملتے ہیں نا بس صبح کی اس نے ملتا تھا اپنی ہتھیلیوں کو اوپر اس کے خرچ کیا تھا اس کے اندر اور یہ باغ گرنے والا تھا اپنی چھتوں پہ یہ چھت نہیں بناتے انگور کی چھپریاں اور کہتا تھا یا لیتا نہیں کاش کہ میں نہ شریک کرتا ساتھ اپنے رابطے کسی ایک کو. آئے آئے شیر کیا مارا گیا تو جن معبودوں کو شر شریک کرتا تھا خدا کا کہ یہ میرے مشکل کشا ہیں حاجت روا ہیں یہ رزق دیتے ہیں برکتیں دیتے ہیں کسی نے دی برکت کوئی کام آیا اور نہ تھی واسطے سے کوئی جماعت کہ امداد کرتے اس کی صبائے اللہ کے یہی مابودہ نے بتلا اور نہ تھا خود بدلہ لینے والا اس واقعے سے تمہیں کیا معلوم ہوا کہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ الولاۃ اللّہ الحق سارے اختیار اللہ برحق کے لیے ہیں تو مالحمن ولی آ مالہم من ولین ما کے متعلق ہے اس دعوت وہی اللہ بہتر ہے از روئے سواب کے آخرت میں سواب دے گا اور بہتر ہے از روئے انجام کے دنیا میں بھی انجام اللہ اچھا دیتا ہے شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا